سب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کون تھے ان کے کیا قائد تھے آپ تو ان, ان کی جماعت کا ہوتا تو سب بتاتا آپ کو کہ وہ کیا تھے اور کیا نہیں تھے سمجھے نا اب وہ ایک الگ جماعت کے ہیں اور انہوں نے جب یہ عبارت اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھی حضور علیہ سلاد وسلام پر علم غیب کا اطلاق کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت امر یہ ہے اس علم سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض کل تو عقلم نقل محل بعض علوم میں غیب یا مراد ہوں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص معاذ اللہ کہتے ہیں ایسا علم تو ہر جانور ہر پاگت جمی بھائیں اور حیوانات کو بھی حاصل ہے چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے اس پر الحض فاضل بری الوی نے ان کی گرفت کی کہ جو چار علماء دیوبند کی گرفت کی اور اس پر ایک پوری کتاب حسام الحرم جس پر بتیس علماء حرام شریفین کے دستخط موجود ہیں پھر اس کے بعد انیس سو چالیس میں حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دیکھا کہ صرف اس پہ عرب علماء کے دستخط ہیں برے صغیر کے علماء کیا کہتے ہیں تو انہوں نے استفتہ یہ سوال اس زمانے کے برے صغیر کے اکابل علماء پر پیش کیا یہ بھی ایک پوری کتاب چھپی کر سواری ہند دیا جس میں دو سو ارسٹھ علماء کے دستخط ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام کی توہین ہے اور اس میں یہ ہے یہ ایسا کفر ہے منشق کا فی کفری اباب ہی فقط کفر ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی ویسا ہے تو اشرف علی تھانوی کا شمار ان چار حضرات میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلات و السلام کی شان میں گستافی کی